خطبہ نمبر ایک تخلیق کائنات تخلیق حضرت آدم علیہ السلام انتخاب امبیا کرام علیہ السلام بے ست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن اور آکام شریعہ اور حج بیت اللہ کی عظمت کا بیان بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن ساري تعریف اس الله کے لیے ہے جس کی مدھر تک بولنے والوں کے تکلم کی رسائی نہیں ہے اور اس کی نعمتوں کو گننے والے شمار نہیں کر سکتے ہیں اس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے نہ ہمتوں کی بلندیاں اس کا ادراک کر سکتی ہیں اور نہ ذہانتوں کی گہرائیاں اس کی تہ تک جا سکتی ہیں الَّذی ولا نعتم موجود ولا وقت معدود ولا اجلم ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الریاح برحمته ووتد بالسخور میدان عرفه اس کی صفت ذات کے لیے نہ کوئی موین حد ہے نہ توصیفی کلمات نہ مقررہ وقت ہے اور نہ آخری مدت اس نے تمام مخلوقات کو صرف اپنی قدرت کاملہ سے پیدا کیا ہے اور پھر اپنی رحمت ہی سے ہوائیں چلائی ہیں اور زمین کی حرکت کو پہاڑوں کی میخوں سے سمحال کر رکھا ہے اول الدین معرفته وکمال معرفته التصطیق به وکمال التصطیق به توحید وکمال توحیده الاخلاص له وَكَمَالُ الْإِخْلَاصِ لَهُ نَفْلُ الصِّفَاتِ عَنِهُ دین کی ابتداء اس کی معرفت سے ہے اور معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے تصدیق کا کمال توحید کا اقرار ہے اور توحید کا کمال اخلاص عقیدہ ہے اور اخلاص کا کمال زائد برزاد صفات کی نفی ہے لِشَهَادَتِ كُلِّ صِفَتٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ شہاد نقت سننا ومن سنا فننا ہو فقت جز و من جز او فقت جہیل کہ صفت کا مفہوم خود ہی گواہ ہے کہ وہ موصوف سے الگ کوئی شے ہے اور موصف کا مفہوم ہی یہ ہے کہ وہ صفت سے جدا گانا کوئی ذات ہے اس کے لیے الگ سے صفات کا اثبات ایک شریک کا اثبات ہے اس کا لازمی نتیجہ ذات کا تعدد ہے اور اس تعدد کا مقصد اس کے لیے اجزا کا عقیدہ ہے اور اجزا کا عقیدہ صرف جہالت ہے معرفت نہیں ہے ومن موجود اور جو بے معرفت ہو گیا اس نے اشارہ کرنا شروع کر دیا اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے ایک سمت میں محدود کر دیا اور جس نے محدود کر دیا اس نے اسے گنتی کا ایک شمار کر لیا جو سراسر خلاف توحید ذات ہے جس نے یہ سوال اٹھایا کہ وہ کس چیز میں ہے اس نے اسے کسی کے میں قرار دے دیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کس کے اوپر قائم ہے اس نے نیچے کا علاقہ خالی کرا لیا اس کی ہستی حادث نہیں ہے اور اس کا وجود عدم کی تاریکیوں سے نہیں نکلا ہے معا کل شیئ اللہ بمقارن وغیر کل شیئ اللہ بمزایل فاعل اللہ بمعن الحرکات والآل بصیر اذ لا منظور إليه من خلقه متوحد اذ لا سکن يستأنس به ولا يستوحش لفقده وہ ہر شے کے ساتھ ہے لیکن مل کر نہیں اور ہر شے سے الگ ہے لیکن جدائی کی بنیاد پر نہیں وہ فائل ہے لیکن حرکات آلات کے ذریعے نہیں اور وہ اس وقت بھی بصیر تھا جب دیکھی جانے والی مخلوق کا پتہ نہیں تھا وہ اپنی ذات میں بالکل اکیلا ہے اور اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں ہے جس کو پا کر انس محسوس کرے اور کھو کر پریشان ہو جانے کا احساس کرے تخلیق کائنات انشا الخلق ان شاء وبتدئه ابتدا بلا رويه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حركه احدثها ولا همامه نفس اضطرب فيها احال ولا بين اس نے مخلوقات کو از غیب ایجاد کیا اور ان کی تخلیق کی ابتدا کی بغیر کسی فکر کی جولانی کے بغیر کسی تجربے سے فائدہ اٹھائے ہوئے یا حرکت کی ایجاد کیے ہوئے یا نفس کے افکار کی الجھن میں پڑے ہوئے تمام اشیاء کو ان کے اوقات کے حوالے کر دیا اور پھر ان کے اختلافات میں تناسب پیدا کر دیا اشباہ عالم قبل آرتن بقرا انہا وہا سب کی طبیعتیں مقرر کر دیں اور پھر انہیں شکلیں عطا کر دیں اسے یہ تمام باتیں ایجاد کرنے سے پہلے سے معلوم تھیں اور ان کی حدود اور ان کی انتہا کو خوب جانتا تھا اسے ہر شے کے ذاتی اطراف کا بھی علم تھا اور اس کے ساتھ شامل ہو جانے والی اشیاء کا بھی علم تھا تمشہ نہ فَأَجْرَا فِيهَا مَاءً مُتَلَاطِمًا تَيَّارُ مُتَرَاكِمًا زَخْخَارُ حَمَلَهُ عَلَى مَتْنِ الرِّيحِ الْعَاصِفَةِ وَالزَعَزَعِ الْقَاصِفَةِ اس کے بعد اس نے فضا کی وہ اس کے اطراف اکناف اور ہواوں کے طبقات ایجاد کیے اور ان کے درمیان وہ پانی بہا دیا جس کی لہروں میں تلاتم تھا اور جس کی موجیں تہ تہ تھیں اور اسے ایک تیز و تند ہوا کے کاندے پر لاد دیا فتیق امینا تم میں انشھا نہ و ادام من ربها واقص فمجرها وابعد منشاها اور پھر ہوا کو الٹنے پلٹنے اور روک کر رکھنے کا حکم دے دیا اور اس کی حدوں کو پانی کی حدوں سے یوں ملا دیا کہ نیچے ہوا کی وسعتیں تھیں اور اوپر پانی کا طلاتم اس کے بعد ایک اور ہوا ایجاد کی جس کی حرکت میں کوئی تولیدی صلاحیت نہیں تھی اور اسے مرکز پر روک کر اس کے جھونکوں کو تیز کر دیا اور اس کے میدان کو وسیع تر بنا دیا فَأَمَرْهَا بِتَسْفِيقِ الْمَاءِ الزَّخَّارِ وَإِثَارَةِ مَوْجِ الْبِحَارِ فَمَخَذَتْهُمْ اَخْذَ السِّقَاعِ وَعَصَفَتْ بِهِ عَصْفَهَا بِالْفَضَاعِ ترد اوله الى آخر الى حتى عب عباب اور پھر اسے حکم دیا کہ اس بہرے ذخار کو مت ڈالے اور موجوں کو الٹ پلٹ کر دے چنانچہ اس نے سارے پانی کو ایک مشکیزے کی طرح مت ڈالا اور اسے فضائے بسیت میں اس طرح لے کر چلی کہ اول کو آخر پر اُلٹ دیا اور ساکن کو متحرک پر پلٹ دیا اور اس کے نتیجے میں پانی کی ایک سطاف بلند ہو گئی اور اس کے اوپر ایک جھاک کی تیہ بن گئی فَرَقَعْهُ فِي هَوَائِمْ مُنفَتِقْ وَجَبٍ مُنفَحِقْ فَسَوَّا مِنْهُ سَبْعَ سَنَاوَاتِ جعل سفلاہن موجا مکفوفا و علیہن سقفا محفوظا و سمکا مرفوعا بغیر عمد يدعمها ولا بسار ينظمها پھر اس چھاک کو پھیلی ہوئی ہوا اور کھلی ہوئی فضا میں بلند کر دیا اور اس سے ساتھ آسمان پیدا کر دیئے جس کی نچلی سطح ایک ٹھیری ہوئی موج کی طرح تھی اور اوپر کا حصہ ایک محفوظ سخف اور بلند امارت کی معنی تھا نہ اس کا کوئی ستون تھا جو سہرہ دے سکے اور نہ کوئی بندھن تھا جو منظم کر سکے ثم زینہا بزینة للكواقب وضیاء الثواقب و اجرا فیہا سراجا مستطیرا وَقَمْرًا مُنِیرًا فِي فَلَكٍ دَائِرٍ وَسَقْفٍ سَائِرٍ وَرَقِيمٍ بَائِرٍ پھر ان آسمانوں کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا اور ان میں تابندہ نجوم کی روشنی پھیلا دی اور ان کے درمیان ایک زوفگن چراغ اور ایک روشن محتاب رما کر دیا جس کی حرکت ایک گھومنے والے فرق متحرک ست اور, متحر اور جمبش کرنے والی تختی میں تھی منا من لا کیجود لَا پھر اس نے بلند ترین آسمانوں کے درمیان شکاف پیدا کیے اور انہیں طرح طرح کے فرشتوں سے بھر دیا جن میں سے بعض سجدے میں ہیں تو رکو کی نوبت نہیں آتی ہے اور بعض رکو میں ہیں تو سر نہیں اٹھاتے ہیں اور بعض صف باندھے ہوئے ہیں تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے ہیں بعض مشکول تسبیح ہیں تو حال نہیں ہوتے ہیں غفلط السان فمختلفون بقضائه ہم سب کے سب وہ ہیں کہ نہ ان کی آنکھوں پر نیند کا قلبہ ہوتا ہے اور نہ عقلوں پر سہو نسیان کا نہ بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور نہ دماغ میں نسیان کی غفلت ان میں سے بعض کو وحی کا امین اور رسولوں کی طرف قدرت کی زبان بنایا گیا ہے جو اس کے فیصلوں اور احکام کو برابر لاتے رہتے ہیں ارخان اور کچھ اس کے بندوں کے محافظ اور جنت کے دروازوں کے دربان ہیں اور بعض وہ بھی ہیں جن کے قدم زمین کے آخری طبقے میں ثابت ہیں اور گردن بلند ترین آسمانوں سے بھی باہر نکلی ہوئی ہیں ان کے اطراف بدن اکتار عالم سے وسیطر ہیں وَالْمُنَاسِبَتُ لِقَوَائِمِ الْعَرْشِ اَكْتَافُهُمْ ناکِسَتٌ دُونَهُ اَبْصَارُهُمْ مُتَلَفِعُونَ تَحْتَهُ بَأَجْنِحَتِهِمْ مضروبت بینہم وبین من دونہم قجب العزت و اسکار القدرہ اور ان کے کاندھے پاہہائے عرش کے اٹھانے کے قابل ہیں ان کی نگاہیں عرش الہی کے سامنے جھکی ہوئی ہیں اور وہ اس کے نیچے پروں کو سمیٹے ہوئے ہیں ان کے اور دیگر مخلوقات کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے حائل ہیں وہ اپنے پروردگار کے بارے میں شکل و صورت کا تصور بھی نہیں کرتے ہیں اور نہ اس کے حق میں مخلوقات کی صفات کو جاری کرتے ہیں وہ نہ اسے مکان میں محدود کرتے ہیں اور نہ اس کی طرف اشباہ و نظائر سے اشارہ کرتے ہیں تخلیق جناب آدم علیہ السلام کی کیفیت تم جمع سبحانہو من حزن الارض وسہبها وعذبها وسخها تربتا سنها پلما احتا خلصت وَلَا حَتَّى فَجَبَلَ وفصول اس کے بعد پروردگار نے زمین کے سخت و نرم اور شور و شیریں حصوں سے خاک کو جمع کیا اور اسے پانی سے اس قدر بھگویا کہ بالکل خالص ہو گئی اور پھر تری میں اس قدر گوندا لی دار بن گئی اور اس سے ایک ایسی صورت بنائی جس میں موڑ بھی تھے اور جوڑ بھی آزاد بھی تھے اور جوڑ بند بھی اجمد ہاسکا سلسلت محدود اجل معلوم تمقی ہر روح فمتلت انسانا ذا دا ابہان فکرین پھر اسے اس قدر سکھایا کہ ہو گئی اور, اس قدر سخت کیا کہ خن لگی اور یہ صورت حال ایک وقت معین اور مدت خاص تک برقرار رہی جس کے بعد اس میں مالک نے اپنی روح کمال پھونک دی اور اسے ایسا انسان بنا دیا جس میں ذہن کی جولانیاں بھی تھیں اور فکر کے تصرفات بھی کام کرنے والے آزا و جوارے بھی تھے اور حرکت کرنے والے ادبات و آلات بھی حق و باطل میں فخ کرنے والی معرفت بھی تھی اور مختلف ذائقوں خوشبو رنگ و رنگ میں تمیز کرنے کی صلاحیت بھی اسے مختلف قسم کی مٹی سے بنایا گیا جس میں موافق اجزا بھی پائے جاتے تھے مللانی اور متضاد عناصر بھی اور گرمی سردی تری خشکی جیسی کیفیات بھی پھر پروردگار نے ملائکہ سے مطالبہ کیا کہ اس کی امانت کو واپس کریں اور اس کی ماحودہ وصیت پر عمل کریں یعنی اس مخلوق کے سامنے سر جھکا دیں والخضوع لتکریمتی فقال سبحانه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس اعترته الحميه وغلبته عليه الشكوى وتعزز بخله النار خلق اور اس کی کرامت کا اقرار کر لیں چنانچہ اس نے صاف صاف اعلان کر دیا کہ آدم کو سجدہ کرو اور سب نے سجدہ بھی کر لیا سوائے ابلیس کے کہ اسے تاثب نے گھیر لیا اور بدبختی غالب آگئی اور اس نے آگ کی خلقت کو وجہ عزت اور خاک کی خلقت کو وجہ ذلت قرار دے دیا آپا نہ مگر پرور دزب ال مکمل استحقاق آزمائش کی تکمیل اور اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے یہ کہہ کر مہلت دے دی کہ تجھے روزے وقت معلوم تک کے لیے مہلت دی جا رہی ہے اس کے بعد پروردگار نے آدم علیہ السلام کو ایک ایسے گھر میں ساکن کر دیا جہاں کی زندگی خوشگوار حد رہس ودر رہو ادب بہو نفا ستن علیہ بدار فقت الب القین اب شکی بالجدل العظیم اور مامون محفوظ تھی اور پھر انہیں ابلیس اور اس کی عداوت سے بھی باخبر کر دیا لیکن دشمن نے ان کے جنت کے قیام اور نیک بندوں کی رفاقت سے جل کر انہیں دھوکہ دے دیا اور انہوں نے بھی اپنے یقین محکم کو شک اور عزم مستحکم کو کمزوری کے ہاتھوں فروخت کر دیا اور اس طرح مسرت کے بدلے خوف کو لے لیا وَوَعَدَهُ الْمَرَدَّ إِلَى إِلَى دَارِ اور ابلیز کے کہنے میں آ کر ندامت کا سامان فراہم کر لیا پھر پروردگار نے ان کے لیے توبہ کا سامان فراہم کر دیا اور اپنے کلمات رحمت کی تلقین کر دی اور ان سے جنت میں واپسی کا وعدہ کر کے انہیں آزمائش کی دنیا میں اتار دیا جہاں نسلوں کا سلسلہ قائم ہونے والا تھا انبیاء اکرام کا انتخاب وَسْطَفَى سُبْحَانَهُ مِنْ وُلْدِهِ أَنْبِيَاءَ أَخَدَ عَلَى الْوَحْيِ مِيثَاقَهُمْ وَعَلَى تَبْلِيغِ الرِّسَالَةِ أَمَانَتَهُمْ لما بدل اكثر خلقه اخذ الله اليهم فجهلوا حقه واتخذوا الانداد معه اس کے بعد اس نے ان کی اولاد میں سے ان انبیاء کا انتخاب کیا جن سے وحی کی حفاظت اور پیغام کی تبلیغ کی امانت کا عہد لیا اس لیے کہ آخری مخلوقات نے عہد الہی کو تبدیل کر دیا تھا اس کے حق سے نا ہو گئے تھے اس کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیے تھے اور شیطان نے انہیں کی راہ سے ہٹا کر عبادت سے یکسر جدا کر دیا تھا پروردگار نے تاکہ وہ ان سے فطرت کی امانت کو واپس لیں اور انہیں بھولی ہوئی نعمت پروردگار کو یاد دلائیں وَيَحْتَجُ عَلَيْهِم تبلیغ کے ذریعے ان پر اتمام حجت کریں اور ان کی عقل کے دفینوں کو باہر لائیں اور انہیں قدرت الہی کی نشانیاں دکھلائیں یہ سروں پر بلند ترین چھت یہ زیر قدم گہوارہ یہ زندگی کے اسباب یہ فنا کرنے والی عجل واوصال تهرمهم واحداف تتابع عليهم ولم يخل الله سبحانه خلقه من نبي مرسل او كتاب منزل او حجت لازم او محجت قائم رسل لا تقصر بهم قللت عددهم یہ بوڑھا بنا دینے والے امراض اور یہ پی در پی پیش آنے والے حادثات اس نے کبھی اپنی مخلوقات کو نبی مرسل یا کتاب منزل یا حجت لازم یا طریق واضح سے محروم نہیں رکھا ہے ایسے رسول بھیجے ہیں جنہیں نہ عدد کی علت کام سے روک سکتی تھی بادنت اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت ان میں جو پہلے تھا اسے بعد والے کا حال معلوم تھا اور جو بعد میں آیا اسے پہلے والے نے پہچنوا دیا تھا اور یوں ہی گزرتی رہیں اور زمانے بیتتے رہے آبا و اجداد جاتے رہے اور اولاد و آفاد آتے رہے بے ستے رسول اکرم صلی اللہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یہاں <سؤال> <سؤال> تک کہ مالک نے اپنے وعدے کو پورا کرنے اور اپنی نبوت کو مکمل کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیج دیا جن کے بارے میں انبیاء سے اہد لیا جا چکا تھا اور جن کی علامتیں مشہور اور ولادت مسعود و مبارک تھی اس وقت اہلِ زمین متفرخ مذاہب وَأَحْوَاءٌ مُنْتَشَّرَ وَطَرَائِقٌ مُتَشَتِّتَ بَيْنَ مُشَبِّهٍ لِّللَّهِ بِخَلْقِ او او مشیر الى به من من منتشر خواہشات اور مختلف راستوں پر گامزن تھے کوئی خدا کو مخلوقات کی شبی بتا رہا تھا کوئی اس کے ناموں کو بگاڑ رہا تھا اور کوئی دوسرے خدا کا اشارہ دے رہا تھا مالک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سب کو گمراہی سے ہدایت دی اور جہالت سے باہر نکال لیا تمتار اس کے بعد اس نے آپ کی ملاقات کو پسند کیا اور انعامات سے نوازنے کے لیے اس دار دنیا سے بلند کر لیا آپ کو مصائب سے نجات دلا دی بہم فطی واضح۔ ولا علم قائم اور نہایت احترام سے اپنی بارگاہ میں طلب کر لیا اور امت میں ویسا ہی انتظام کر دیا جیسا کہ دیگر انبیاء نے کیا تھا کہ انہوں نے بھی قوم کو لابارس نہیں چھوڑا تھا جس کے لیے کوئی واضح راستہ اور مستحکم نشان نہ ہو قرآن اور محدود انہوں نے تمہارے درمیان تمہارے پروردگار کی کتاب کو چھوڑا ہے جس کے حلال و حرام فرائض و فضائل ناسق و منسوخ رفصت و خاص و عام عبرت و مطلق و مقید محکمه و متشابه مفسرا مجمد مبینا قوامض تین مأخوذ علم موسع على العباد في جهل وبین مثبت في الكتاب فرد و في السنة نسخه محکم متشابہ سب کو واضح کر دیا تھا مجمل کی تفسیر کر دی تھی گتھیوں کو سلجھا دیا تھا اس میں بعض آیات ہیں جن کے علم کا عہد لیا گیا ہے اور بعض سے نا کو معاف کر دیا گیا ہے بعض احکام کے فرض کا کتاب میں ذکر کیا گیا ہے اور سنت سے ان کے منسوخ ہونے کا علم حاصل ہوا ہے مرخص فی واجب فی مستقبل یا سنت میں ان کے وجوب کا ذکر ہوا ہے جبکہ کتاب میں ترک کرنے کی آزادی کا ذکر تھا بعض احکام ایک وقت میں واجب ہوئے ہیں اور مستقبل میں ختم کر دیے گئے ہیں من كبير اوعد عليهم او له وبين مقبول ادنا اس کے محرمات میں بعض پر جہنم کی سزا سنائی گئی ہے اور بعض گناہ سگیرہ ہیں جن کی بخشش کی امید دلائی گئی ہے بعض احکام ہیں جن کا مختصر بھی قابل قبول ہے اور زیادہ کی بھی گنجائش پائی جاتی ہے ذکر حج بیت اللہ وفرض پرور نے تم لوگوں پر حج بیت الحرام کو واجب قرار دیا ہے جسے لوگوں کے لیے قبلہ بنایا ہے اور جہاں لوگ پیاسے جانوروں کی طرح بے وارد ہوتے ہیں اور ویسا انس رکھتے ہیں جیسے کبوتر اپنے آشیانے سے رکھتا ہے حج بیت اللہ کو مالک نے اپنی عصمت کے سامنے جھکنے کی علامت اور اپنی عزت کے ایقان کی نشانی قرار دیا ہے واقف وَتَشَبَّهُوا بِمَلَائِكَتِهِ نہ بِعَرْشِ اس نے مخلوقات میں سے ان بندوں کا انتخاب کیا ہے جو اس کی آواز سن کر لب کہتے ہیں اور اس کے کلمات کی تصدیق کرتے ہیں انہوں نے انبیاء کے مواقف میں وقوف کیا ہے اور طباف عرش کرنے والے فرشتوں کا انداز اختیار کیا ہے یہ لوگ اپنی عبادت کے معاملے میں برابر فائدے حاصل کر رہے ہیں وَأَوْجَبَ حَجَّهُ اور مغفرت کی واداگاہ کی طرف تیزی سے سبقت کر رہے ہیں پروردگار نے کعبے کو اسلام کی نشانی اور بے پناہ افراد کی پناہ گاہ قرار دیا ہے اس کے حج کو فرض کیا ہے اور اس کے حق کو واجب قرار دیا ہے وَكَتَبَ عَلَيْكُمْ وِفَادَتَهِ فقال سُبْحَانَهُ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَتَ إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَلِ الْعَالَمِينَ تمہارے اوپر اس گھر کی حاضری کو لکھ دیا ہے اور صاف اعلان کر دیا ہے کہ اللہ کے لیے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے گھر کا حج کریں جس کے پاس بھی اس راہ کو طے کرنے کی استطاعت پائی جاتی ہو